تو وہ بڑھتے ہوئے مقام کے اعتبار سے پچھلا مقام حضور علیہ السلام کے ہی اعتبار سے کم تر ہو اور اس اسٹرآبار فرمائے یہ ایک الگ چیز ہے ایک جو عوام میں تصور کیا جاتا ہے ماض اللہ انبیاء کرام کے لیے اس طرح کا تصور نہیں کیا جائے گا اس حساب سے یہاں بالکل ماشاء اللہ بہت اچھی سر حاصل گفتگو فرمائی بس مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ ایک تو جیسے احساس فرمائے صرف تعلیم امت مقصود ہوتی ہے دوسرا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک عمل کو لگاتار کریں تو بعض اقتصاد صاحبہ سمجھتے تھے اسم پر واجب ہے صحیح ابھی تو لگاتار کر رہے ہیں صحیح صحیح صحیح تو نبی کریم بیان جواز کے لیے اس کا ترک بھی جائز ہے کبھی تو اس کو چھوڑ دیا کرتے جس کا ترک مسواس ثابت ہے اس جو مبا مستحب کام کو ترک کرنا تھا نا اس پر بعض اوقات نبی کریم اس فرماتے تھے کیا بات سبحان اللہ اور وہ اس کو سنت کا درجہ بھی مل جائے تو اس کی اور بڑھ جائے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری چائن تسلیم ساوری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے سید محمد فرقان قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ناطق شامل کرتے ہیں بسم اللہ مہاراسند کا کلام میری صاحب نے بھی فرمائش کی وہ پیش کرتا ہوں <coughs> دل میں گو یاد تیری گو شاعری رائی ہو پھر تو کئی بس میں اج انج منا تیری گوشائی تی اور اس مت سدا پیشہ اس کی سے مت سی ارے خاک پہ جسے چین دائی خاک تہ پہ جسے ری گو سی تنہ اور کبھی ایسا نر کے کے پی سے پہن لینا بھی ہو ہاتھ کے تیل سے لینا کا میں بس ہاتھ بھر کی ہے ہاتھ کے پیل نی سے پہلے نا بھی کائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوش ہو اور آج جو کسی پہ نہیں دیتے ہر کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی وال وہ چاہیں گے میری حسر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری گو تنہائی ہو اور بند جب اب نشا کی تکلیفیں برداشت نکال جلدی ہو میں جنا ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے الحمدللہ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میرا نام کرم ہے اور میں کلو کیلیفورنیا سے بات رہی ہوں جی فرمائی کیا کہیے گا جی میرا سوال پہلے تو ایک یہ ہے کہ وہ جو نصیر الدین دار کے لیے کون نصیر الدین نصیر الدین وہ ہے نا نصیر الدین, no الدین جو نات پڑھتے سے اچھا چلو ٹھیک ہے دوسرے سوال یہ ہے کہ ہم رمضان میں کتے ختم کرتے ہیں تو ان کی صورتیں سیون جو ان میں پڑھتے ہیں تو ایسا کرنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے سوال دوبارہ دوہرائے گیلو اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب روزہ ٹوٹ جائے جب روزے کہتے قریب اور پیریڈ آ جائے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی اوکے صاحب جی ایک تو یہ تھا وہ میسیج کے بارے میں تھا کہ بعض اوقات الہیہ بھیجے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے ایک از کم تیرہ یا دفعات کو فارورڈ کریں اگر کریں گے تو خوشی ملے گی نہیں کریں گے تو آپ لکی ہو جائیں گے یاد رکھیں اس قسم کے مستقبل کے بارے میں وعدہ وعید بیان کرنا صرف نبی کا خاصہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی عطا سے بتاتا ہے اس میں خود دس درازی کرنا بغیر نقل شرح کے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے یہ عال و نالیا اس کو بہت زیادہ سمجھتے سمجھتے شرقی کر رہے ہیں اور اس طرح شیطان نیکی کا دکھا کر ہم سے کھیل رہا ہوتا ہے جتنے بھائی بہن اس طرح میسج فارورڈ کیے انہیں توبہ کرنی چاہیے آج توبہ کا ہی موضوع ہے اور آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور آپ کے پاس کوئی میسج آئے تو پیاروں محبت سے ان کو اسی طرح تنقین کر دیجئے کہ کرنا آپ کے لیے پتن غیر مناسب ہے ایک بھائی نے کہا کہ ہاں وہ کچھ مزارات ہیں وہ ہلتے ہیں رات میں رمضان کے اندر ہم نے دیکھا ہے تو یہ ہوتا ہے بازوقات اللہ تبارک تعالی اس قسم کے عجائبات اس قسم کے مبارک مقامات سے ظہور پذیر فرماتا ہے تاکہ لوگوں کے دل میں صاحب مزار کی عظمت بھے تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تو اس سے مطلب کوئی تشویش کی بات نہیں ہے گھبرانے چاہیے بھائی نے کہا کہ ہم کوئی جگہ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں کچھ جگہ وقت کرنے قبروں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے تو دیکھیں فقہ نے تصریح کی اس بات کی کہ جس مقام پہ کسی کا انتقال ہو وہیں پر اس کو دفنانا یہ اندیا الحم السلام کا خاصہ ہے لہذا مسلمان کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفنانا چاہیے آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ بہت تنگ ہے وہاں پر تو ہوتا یہ ہے کہ بات قبور ایسی ہوتی ہے بالکل بوسیدہ کے ختم ہو جاتی ہیں اس میں ہڈیاں تک ختم ہو جاتی ہیں تو وہاں پر آپ ان کو دفنا سکتے ہیں یہی اس حدیث کا محمل ہے کہ نبی کریم نے فرمایا بروز قیامت ایک ایک قبر سے ستر ستر مردے اٹھیں گے تو اسی طرح ہوں گے تو یہ اشارہ اس طرح کہ اس کا جواب ہو سکتا ہے جگہ کی تنگی کی بنا پر یہ عمل کیا جائے گھر کے پاس قبرستان نہ بنایا جائے فیشن بن جائے گا یہ صحیح. ایک بہن, بہن نے کہا کہ میرے بھائی نات پڑھنے کی بہت شوقین ہے تو باتھ روم میں بھی ناچے پڑھتے رہتے ہیں تو یہ شوق شریعت کے تابع رہے تو بہت اچھا ہے تو ان کو محبت سے سمجھائیے کہ ناتے باتھ روم میں پڑھنا یہ بے ادبی ہے یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب فوت ہو گئے میں نافرمانی کرتا رہا انہوں نے بد دعا دی جس کے منفی اثرات اب میں دیکھ رہا ہوں زندگی میں تو ہو سکتا ہے واقع بددعا کا اثر ہو تو اس کا تدارک یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ نیک نیکامال کریں والد صاحب کو اصال خواب کریں اور والد صاحب کے لیے کثرت سے استفار کریں ان اللہ اللہ راضی فرمائے کیونکہ حیثیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان ہو हुँ. اگر ان کے لیے استغفار کرتا رہے ان کی قبر کی زیارت کرے ان کو نیک نیکامال اصطالع ثواب کرتا رہے مسوم حدیث کا تو اللہ تبارک بتاتا ہے اسے بروز قیامت فرما برداروں میں اٹھائے گا تو ان راضی ہو جائیں گے ایک بھائی نے کہا کہ تین دن تک ناراض رہنا تو منع ہے لیکن بعض پر لڑائی جھگڑا زیادہ ہو جاتا ہے ہم دوست کو سمجھاتے ہیں وہ نہیں مانتا تو کیا حکم ہوگا تو دیکھیں لڑائی جھگڑا کتنا ہی شدت والا کیوں نہ ہو اگر اس کی بنیاد صرف نقصانی اغراض ہیں تو اسے ختم کرنا واجب ہوتا ہے تاخیر کریں گے تو گناہ ہوں گے اور انہیں افضل وہ ہوگا جو سلام میں پہل کر لے گا थी. ایک بہن, بہن نے کہا کہ یہ سانس جو ہے مسلسل ناپاکی ان کی رہتی ہے हुँ. تو کیا کریں ٹیبلٹ یوز کرنے سے غلط سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں مسلسل خون حیض جاری رہتا ہے हुँ. تو یاد رکھیں کہ جو ان کے حیض شروع ہونے کے ایام ہیں جب وہاں سے وہ تاریخ آ جائے جو پہلے سے معروف ہوتی ہے بعض اوقات تو دس دن تک حیض شمار ہوں گے हुँ. اس کے بعد جو خون آتا ہے اسے استحادہ کہتے ہیں یعنی بیماری کا خون थी. تو دوران حیض تو نماز اور روزہ منع ہوتا ہے لیکن دس دن کے بعد یہ غسل کر کے نمازیں بھی شروع کرنا تو فرض ہے اور روزے بھی شروع کرنا فرض ہے چاہے ناپسی کیفیت جی تاریخ رہے صحیح ایک کون شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم پسلنبار. وعلیکم السلام کون صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم جی وعلیکم السلام وسلیم بھائی وعلیکم السلام السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام نسلیم بھائی میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بیٹی کو کیا اور بیٹے کو ماں کو کتنی دیر دوست پلانا چاہیے اور جب اس کو چھڑانا ہے تو خامت کی اجازت کی ضرورت ہے اس کو ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ جی یہ ایک یہ پوچھا کہ اگر روتا رکھا ہو اور پیر شروع ہو جائیں تو کیا حکم شرعی ہوگا یہ چاہے روزہ مطلب اختتام سے پانچ منٹ پہلے بھی اگر شروع ہوئے تو بہرحال اس دن کا روزہ نہیں ہوگا تو اس کی بات میں خزر رکھنی ہوگی اور یہ دودھ جو ہے یہ دو سال تک ماں پلائے گی چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی فتح نفی کے سے یہ مسئلہ ہے یہ غلط مسئلہ مشہور ہے کہ لڑکے کو دو سال لڑکی کو ڈھائی سال تک پلانے غلط ہے دو سال تک ہی ہوگا اور دودھ چھڑانے میں جب دو سال کی تکمیل ہو گئی تو دودھ چھڑانے میں شوہر کی اجازت درکار نہیں ہوگی صاحب صوبہ کر کے توڑ دی پھر توبہ کی پھر توبہ کی ایسی توبہ پر میری توبہ کیا کہیں گے ہاں کہ یہ اس میں دار و مدار ہوتا ہے نیت پر हुँ. ایک آدمی توبہ تو صدقے کے دل سے کرتا ہے हुँ. لیکن پھر دوبارہ خطا ہو جاتی ہے صحیح تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معاف فرمائے گا بلکہ ایسی صورت میں یہ حدیث ملتی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ بندہ کتنی بار بھی اس طرح خطا کر لے اور پھر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہیں تھکتا جب تک میرا بندہ توبہ کرنے سے نہ تھکے ہاں کوئی مزاق بنا لے زبانی کلامی توباہ کرتا رہے لیکن گناہوں کا ارادہ بھی ہو گناہوں پہ شرمندہ بھی نہ ہو دوبارہ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا رہے سی سی تو وہ اولاً ہی شاید توباہ قبول نہ ہوئی تھی سی سی ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں میرا سوال ہے سلاط تو کے بارے میں نا سلاد توبہ ایک میں نیت کرتی ہوں فلاد و طوبہ اور سلاد شُبرانہ ہم کرتے ایک نیت کر کے کر سکتے ہیں کہ نہیں کیا فلاط توبہ کے لیے رات مقرر ایک وقت مقرر کرنا مناسب ہے کہ نہیں اس کے بارے میں پوچھتی ہوں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر سا سبقفہ لیں گے وقفے کے بعد بچتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شام دا پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ اور آج ہم بات کر رہے ہیں توبہ کے حوالے سے وہ صاحب کی کیا کہتے ہیں اگر کوئی شخص دنیا سے چلاتا ہے بغیر توبہ کیے تو اس شخص کا کیا ہوگا اور دواحقین کچھ کر سکتے ہیں اس کس کے لیے ہاں بالکل توبہ تو ویسے اللہ تبارک تعالی نے ہمیں اس کی قرآن حکیم میں دعوت تو دی ہی ہے اور بعض گنا ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر توبہ واجب ہوتی ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز ہی ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور وہ توبہ کہلاتی ہے نماز پڑھنا ہی گناہ ثویرہ کا لیکن بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو قبائل سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اوپر شران توبہ واجب ہوتی ہے اس لیے انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ اس زندگی کو غنیمت جانے اللہ تعالی سے خوف کرے اور توبہ کرے بال فرض اگر وہ توبہ کیے بغیر انتقال کر جاتا ہے مگر ہے تو مسلمان نہ تو پھر اس کے لیے دو ہے یا تو اس کو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے انجام کو بھگتنے کے بعد جنت میں جائے صحیح اور یہ کہ شفاعت ہو گئی اور اس کے لیے کوئی بھی اس کو عذاب نہ دیا جائے یہ بھی ممکن ہے یہ مطلب ایک ہے شفاعت حضور علیہ السلام کی علماء کرام کی جس طرح کے حادثی مبارکہ میں آیا ہے تو حضور بھی شفاعت فرمائیں گے شہدا بھی کریں گے حفاظ بھی شفاعت کریں گے علماء بھی شفاعت کریں گے صحیح. تو اگر اس کو شفاعت مل گئی تو اس طرح بھی اس کی نجات نجاتی بھی, بھی, بھی کچھ عرصہ ثواب بھی کیا جا سکتا ہے وہ اس کے لیے قبر کے عذاب میں نرمی کا باعث بنے گا تخصیص کا باعث بنے گا صحیح. یقیناً اس سب گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے جہاں بالکل یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس پر موجود ہیں کہ جس نے گناہ کا اظہار کیا وہ گناہ گار ہے اس قسم کے الفاظ بالکل موجود ہیں تو لیکن اس میں صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات خود شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے مثال کے طور پر جیسے کوئی نیا اسلام لے کر آیا اب اس سے ترغیباً پوچھا جاتا ہے کس چیز میں پہلے آپ کیا کرتے تھے اور کس چیز نے آپ کو اسلام کی طرف مائل کیا اب اسے اپنی خطائیں بیان کی اس کی گنجائش ہے یا ایک مسلمان ہی ہے وہ بڑے بڑے گناہ کرتا تھا اب تائب ہو کر آیا اور چاہتے ہی یہ ہیں کہ اس کے تائب ہونے کی جو وجہ ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے تو پورا پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ اس سے طرح ہی پاتے ہیں گاہوں سے بچتے صحیح غرض ہے یا مفتی کے سامنے بیان کرنا یا عدالت وغیرہ میں کورٹ میں اپنے گناہ بیان کرنا تو ان کے تو جواز ہے اور باقی جیسے دوست وغیرہ مل کر بیٹھ جاتے ہیں یا خاندان میں اپنے کوئی واقعہ سناؤ سن سنا پھر اس پہ ہنسنا یہ بہت زیادہ گنا ہے ہٹ دھرمی دکھانا ہٹ دھرمی دکھانے اگر سمجھایا جائے تو اس پر بھی توبہ بازی ہوتی ہے صحیح ایک کالر شامل السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو تسلیم جی کون اور کہاں سے لائن ڈراپ ہو گئی ہے ایک کال شاید اور ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے آپ بات کریں رہے تو اس کے چھٹے لگاتا ہے اور پھر وہ ہردرمی دکھاتا ہے یہاں اس گناہ پر اس کے اظہار پر الگ توبہ ہے جی ہاں جی ہاں یہاں پل کے دو گناہ ہو جاتے ہیں ایک بات تو یہ کہ اپنے گناہ کو ظاہر کرنا گناہ ہے हुँ. دوسرا یہ کہ جب اسے سمجھایا جائے تو اس نصیحت کا رد کرنا ایک مزید گناہ ہوتا ہے تو اس پہ کیونکہ جو ہنسی مذاق چھٹا ہوتا نہیں ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی کی علامت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا یہ قرآن میں بار بار اس کے تلقین کی گئی ہے جہاں پر اللہ سے ڈرنے کی تلقین ہے وہ حقیقت اللہ کی عذاب سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس کے عذاب سے ہی ڈرنا ہے سہی تو گویا کہ جب وہ ہنسی مذاق چھٹا کر رہا ہے تو یہ قرآن کے حکم کی سرحدن نافرمانی کر رہا ہے اس سے الگ اس کو گناہ ملے گا صحیح لہذا صحیح مطلب ماحول سے خط نظر ذرا ایک لمے کے قرآن حدیث کی تعلیمات پر جو غور و تفکر کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی صلاح ضروری ہے مفتی صاحب کیسے پتا چلے گا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے کوئی مقبولیت کی کوئی علامات ہو سکتی ہیں ہاں دیکھیں مقبولیت کی علامات اپنی جگہ پہ لیکن جب یہ بات قرآن و حدیث میں بیان کر دی گئی نا کہ توبہ کرو یا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے پھر جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ تھے تو یہ حضور کا فرمانا ہمارا اس پر ایمان ہے یقین ہے کہ ہم نے واقعی توبہ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ قبول ہو گئی ہے کیونکہ حضور نے فرمایا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ توبہ کر چکا ہے تو اب اس کے عمل میں تبدیلی آئے گی صحیح اس لیے کہ توبہ کہا جاتا ہے رجوع کرنا معصیت سے اطاعت کی طرف صحیح, صحیح, صحیح ایک شامل کرتے ہیں السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات میں محمد عتیق محدود صدیب سے بات کر رہا ہوں انڈیا انڈیا سے محمد عتیق صاحب جی کہ عتیق محدود صدیق سے جی جی کہیے کیا کہیے گا یہ عظام ہے جب محمد کہا جاتا ہے اس پہ آپ کا جو انگلش میں اسپیلنگ آتی ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے انڈیا سے تھی اور اس میں کافی مسائل دو تین دفعہ انڈیا سے کال تھی آج بھی اور اس میں کافی مسائل درپیش ہیں بھر تو اور نہیں معلوم کس وجہ سے تو با کی علامات کے والے سے آپ بات کر رہے تھے جی ہاں مقبولیت کی علامات تو اس کے عمل میں تبدیلی آ جائے گی کے کہ وہ اب جو ہے وہ معافیت سے پھر حصاط کی طرف چلا جائے گا اور وہ امور کے جس پر وہ پہلے گناہ کر رہا تھا اب ان سے اجتناب کر رہا ہوگا ان جگہوں سے اجتناب کر رہا ہوگا جو گناہ کی طرف سے لے جانے والی اس جی نہیں چاہے گا اُس برائی کے لیے ایک بار یہاں پہ مزید یہ کہوں گا کہ توبہ کے حوالے سے سورہ انام میں یہ بات فکر کی گئی ہے اللہ تبارک نے فرمایا کہ جب اللہ کی نشانیاں ظاہر ہو جائے لا ین سا وہ تو اس وقت ان کا ایمان نفع نہیں دے گا یعنی توبہ کا وقت جو ہے وہ گرگر حالت ذات تک ہوتا ہے صحیح. اس سے پہلے پہلے کر لی تو ٹھیک ہے हुँ. لیکن اس کے بعد کوئی توبہ کرتا ہے اس کے بعد کوئی ایمان لاتا ہے تو قرآن حکیم میں یہ بتایا گیا کہ پھر قبول نہیں کی جائے گی صحیح. اس لیے کہ ایمان لانا توبہ کرنا یہ ساری چیزیں غیبی امور ہیں صحیح. اور جب گرگرے کا وقت ہوتا ہے نزا کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت عذاب کے فرشتے ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں اب اگر ان کو دیکھ کر وہ توبہ کرتا ہے ان کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے تو وہ ایمان بالغیب نہیں کہلائے گا صحیح. جس طریقے سے فرون غرق ہو رہا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں موسا اور ہارون کے ربت ایمان لاتا ہوں صحیح. مگر اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی وہ وقت وہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھ چکا تھا صحیح. اس سے پہلے پہلے وقت ہے کہ انسان دنیا میں اپنی خطاؤں پر غور کرے صحیح. اور اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر نظر کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے صحیح اس وقت خوف اللہ کا خوف یقینی جو ہے وہ ساتھ اس کے شامل ضرور ہونا چاہیے اچھا مفتی صاحب کیا کہتے ہیں کہ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ ہی وقت قبولیت کا ہے اور اس وقت قبول ہو جاتی ہیں دعائیں اس وقت کیا جائے یہ تو مختلف مقامات کے اعتبار سے بھی ہے اور اوقات کے اعتبار سے بھی ہے صحیح اور وہ اصل میں دعا کی قبولیت پر ہے توبہ کے ساتھ وہ مشروط نہیں ہے عام دعا کے بارے میں ہے لیکن چونکہ توبہ میں بھی دعا کے ایک عنصر شامل ہے کہ دعا کے ساتھ ہم الفاظ ادا کرتے ہیں یا خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شہری چاہن تسیم ساوری کے ساتھ آج ہم نے بات کی توبہ اور استغفار کے حوالے سے مفتی صاحب کیا ایسا کیا جائے کہ وہ جذبۂ ندامت پیدا ہو جی ہاں اس میں دیکھیں ہم تو بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ ایک علم یقینی عطا فرماتا ہے جس سے لازم قن کی کیفیت بدلتی ہے تو قرآن کثرت سے پڑے لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس طرح احادیث کا مطالعہ کریں جس میں خصوصاً اقروی احوال بیان کیے گئے ہوں وعدے ہوں وعید ہوں اس سے آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں دنیا میں کیا کر رہا ہوں اسی طرح اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا انسان کو توبہ کی طرف مائل کرتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں یا جیسے پروگرامز ہوتے ہیں اصلاحی پروگرامز خصوصاً ان کو دیکھیں تو اس سے دل کی دنیا ضرور بدلتی ہے اور آدمی توبہ کی طرف مائل ہو صحیح تو پھر سب کیا کہیں گے کیا ایسا کوئی الفاظ بھی ایسا ہو سکتے ہیں اور قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے جی گا دیکھے صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت خوف رکھتے تھے ڈرا کرتے تھے آزاد سے بھی اور وہ تائب ہونے کے لیے توبہ کرنے کے لیے ہر وقت جو وہ تیار رہتے تھے بلکہ وہ پچھلی امتوں پہ اس حوالے سے رش کرتے تھے کہ ان کو بہت ساری خطاؤں اور گناہوں کا عذاب دنیا میں دے دیا جاتا تھا مطلب صبح ہوتی تھی تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ گناہ کیا ہے اس کا یہ عذاب ہے کہ ناک کاٹ دیا جائے کان کاٹ دیا جائے اس طرح بنی اسرائیل کی امت پر عذاب آتا تھا اور صوبہ کا یہ طریقہ بتایا گیا قرآن حکیم میں جب توبہ کا حکم نازل ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر تینتیس میں تو شیطان باقاعدہ رویا کہ مسلمان حضور کا امتی فقط اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ دے مولا میں اب گناہ نہیں کروں گا میں نے جو غلطیہ کی اس پر میں نادم ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس لیے قرآن حکیم میں واضح طور پر یہ بات کہی گئی توبو الا جمیعہ ائمین اللہ الم کہ اے مومین تم سب توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ हی. تو بہرحال اتنی بڑی جب ہمیں بشارت دی گئی کہ پچھلی امتوں کو تو توبہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جرمانہ دینا پڑتا تھا کان کاٹنا پڑتا تھا ناک کاٹنا پڑتا تھا हی. یہ نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آپ کے صدقے میں اس امت کو یہ اعزاز دیا گیا کہ وہ فقص دل سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس پر استحامت کے لیے کیا کیا جائے اس پر استحام اہم مسئلہ یہ ہے جا. کہ اس پر اس مستقیم رہا جائے بہت اچھی بات آپ نے کہی دیکھیں گناہ جو ہے وہ صحبت سے حاصل ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ہے کہ ابن آدم خطا کار ہیں لیکن سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہو صحیح سو گنا انسان سے ہوتے ہیں انسان کا یہ خاصہ ہے غلطی کی سرزم کلامی ہوگی ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں گے کے ساتھ بات کر رہے تھے ہم گناہ سے توبہ کر لی ہے اس پر استقامت کے حوالے سے یہ مکی صاحب ہاں تسیم صاحب دیکھیں گناہ سے توبہ کرنا اس کے بعد استقامت حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز ہے سب سے بنیادی وہ یہ ہے کہ حق اور باطل دو الگ راستے ہیں جب آپ نے باطل سے توبہ کر لی تو اس راستے کو بھی چھوڑ دو حق کا راستہ اختیار کر لو صحیح کیونکہ آپ اس راستے پہ رہیں گے تو دوبارہ آپ سے گناہ سرزد ہونے کا کبھی امکان رہے گا صحیح لہٰذا اس میں ہم ہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ صحبت نیک لوگوں کی اختیار کی جائے تو انشاءاللہ پھر استقامت بھی حاصل ہو مفتی صاحب توبہ کرتے ہوئے جذبہ بھی صادق تھا سب کچھ تھا توبہ کی پھر گناہ شبزد ہو گیا کیا کہتے ہیں مطلب دیکھیں جیسے مفتی صاحب نے حدیث کورٹ کی کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے لیکن اس سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ میں جلدی کرتے ہیں تو گناہ تو ہوں گے پھر یہ بھی ذہن نہ بنائے گا جی گناہ تو ہوں گے جی اب تو کرتے ہی چلے جائیں گے ذہن یہ ذہن نہ بنے لیکن اگر خدا نہ خاصتا خفا ہو جاتی ہے تو دوبارہ توبہ کریں بالکل یہ سمجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مرتبہ ماں سے زیادہ مہربان ہو کر توجہ فرمائے گا صحیح اور انشاءاللہ پھر ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ حدیثوں سے یہ مروی ہے کہ اللہ تبارک حادثیت میں مروی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے ایسا گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے کہ نفس و شیطان اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتے صحیح جس طرح مفتی نے کرام میں گفتگو فرمائی میں تینوں احباب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت اللہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت الامہ مفتی محمد عامر صاحب،, صاحب سید محمد فرقان قادری صاحب انشاءاللہ شاء میں کلام بھی پیش کریں گے بات یہ ہے قرآن میں جو طریقہ بتا دیا گیا کہ جب ایمان، جب لوگوں اگر اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب ان سے اپنی جانوں پر ظلم ہو جائے تو آپ کی بارگاہ میں آ جایا کرے جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جایا کرے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر ہم سے رحمت کے طلبگار بن جایا کرے اور آپ بھی ان کے لیے سفارش کر دیں تو ہمیں بڑا معاف کرنے والا پائیں گے راستہ بتا دیا گیا قرآن یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ اس محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اس کا وسیلہ دے کر مجھ سے معافی مانگو اور وہ محبوب بھی تمہاری سفارش کر دے تو تم مجھے بڑا معاف کرنے والا پاؤ گے مجھے ہاں توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے توبہ باہ قبول ہو جاتی ہم کہتے ہیں پھر گناہ گناسد ہو جاتے ہیں پھر توبہ کر لیں اللہ رب العزت جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا وہ غفور رحیم ہے اور یہ قرآن مجید میں بارہا فرما دیا گیا کہ وہ غفور رحیم ہے اور وہ بڑا معاف کرنے والا ہے بڑا رحم کرنے والا ہے جلدی کیجیے اس میں دیر مت کیجیے نہیں معلوم کہ کس پچھلے رمضان میں کون تھا اور آج نہیں ہے آج ہے تو کل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ وقت آج کے اس پروگرام کو دیکھ کر آج کے دن کو ایک سنگ میل بنا لیجیے آج کے دن کو ایک تجدید عہد وفا کا دن بنا لیجیے کہ آج ہم سچی تو کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے گناہوں پر نادم ہیں اور پھر یہ گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوں گے دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کس طرح سے برستی ہے اور ان گناہوں سے بخش مل جائے گی درگزر مل جائے گا جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا یہ اشرا ہی دوزک سے آزادی کا ہے جہنم سے آزادی کا ہے چھٹکارا پا لیجیے ورنہ کون کب تک رہتا ہے آنے والا پل بھی کس نے دیکھا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آنے والا, آنے والا پل یا آنے والی گھڑی ہمارے لیے ایک بحیثیت انسان کیا پیغام لا رہی ہے ہم جس کے لیے سب کچھ کرتے رہے وہ ہمیں ایک لمحہ بھی گھر میں برداشت نہیں کریں گے جب ہم جائیں گے, آئیں گے تو وہ ایک لمحہ بھی ہمیں برداشت کرنے والے نہیں ہیں وہ کہیں گے کہ لے جاؤ اگر ایک دن بھی اسے رکھ لیا تو تافن آئے گا اس سے بدبو اٹھے گی اور پھر سارا ماحول بدبو دار ہو جائے گا اسے لے جاؤ قبرستان میں منو مٹی تلے دبا دو اسے یہ اب انسان نہیں رہا ہے میت بن چکا ہے مردہ ہو چکا ہے جن لوگوں کے لیے ہم سب کچھ کرتے رہے گناہ کرتے رہے رشتے حرام کماتے رہے وہ ہمیں گھر میں رکھنے کو تیار نہ ہوں گے آج ہمیں محاسبہ کرنا ہے نازین میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم آج کے دن کو سنگ میل بنا لیجیے آج کے یوم کو اس آج کے دن کو تجدید عہد وفا کا دن بنا دیجیے اور ندامت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیے انشاءاللہ رب کی رحمتیں ضرور نازل ہوں گی ضرور نازل ہوں گی ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ اشرا جس کے لئے किया کیا گیا ہے کہ یہ دو رخ سے چھٹکارے کا اشرا ہے یہ جہنم سے آزادی کا اشرا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے جہنم کی آزادی نہ پا سکیں اور سرکار نے فرما دیا اس سے بڑا بد وقت کون ہو سکتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس سے بڑا بد وقت کون ہو سکتا ہے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخش نہ کرا سکے یہ ماہ رمضان ہمارے درمیان اب چند دنوں کا مہمان ہے وقت اس وقت کو غنیمت جانے آج کی سنہری بات سرکار عالم صد اللہ علیہ وار وسلم نے فرمایا کہ مل کر کھانے میں برکت ہے اللہ کی تاہمت ہے مل کر کھانا کھانا چاہیے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے اس کی توثیق کرتی ہے سرکار کے اس فرمان کو تسلیم کرتی ہے یا میڈیکل سائنس یہ بات کہتی ہے کہ جب انسان ایک جگہ بیٹھ کر مل کر کھانا کھاتا ہے تو ان کے بہت سے اینٹی سیپٹک بہت سے جراثیم کو ختم کرنے والے جو جراثیم ہوتے ہیں جو اینٹی سیپٹک ہوتے ہیں وہ کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں اور شامل ہونے سے جو دوسروں کی بیماریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور میڈیکل سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ انسان بہت, بہت سے انسان مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو بہت سے بیماریوں سے شفاف ایسے جراثیم دوسرے لوگوں کے انسانوں میں ہوتے ہیں جو بہت سی بیماریوں کی مدافعت کرتے ہیں اس کو رجسٹ کرتے ہیں وہ کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں اور دوسرے کے وہ خلیے جو کمزور ہوا کرتے ہیں ان کو مدد دیا کرتے ہیں اس طرح سے شفائیں ملتی ہیں بیماریوں سے لات ملتی ہے یہ بات میڈیکل ہمیں آج بتا رہی ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں آج سے کم و بیش چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی کیا بات ہے سرکار سندا ہلبا وسلم کی کہ پھیلائے گو شائے دامان تجسس پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس سائنس محمد کا پتا پوچھ رہی ہے کل تک اپنے میزبان تسلیم ساوری کو اجازت دیجیے تسلی है گونت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ گناہوں کی سو نئیلہ تمہیں اب کچھ کرو ماں ہالت یا رسول اللہ والا تمہیں اب کچھ کرو ماں ہالت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا د یار سورلہ گنا ہوتی پڑی ہے سیادت یا رسول اللہ تین اڑ چکے ہیں پل بخرو الشو طوفا ہوش روبا میں, ہو میں ہو یا میرے اس یار جکھل برود میں رسول اللہ